السلام علیکم سٹوڈنٹس ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا اٹتیسواں لیکچر ہے لاسٹ لیکچر آپ کو جیسا کہ میں بتا چکا ہوں آلریڈی پچھلے لیکچر میں بھی کہ ہم نے جو کانٹینیوشن رکھنی تھی وہ ایکسپورٹ پوٹینشیل پہ رکھنی تھی ڈیولپنگ کنٹریز میں اسی سلسلے کو ہم آج اپنے لیکچر میں بھی کنٹینیو رکھ رہے ہیں اور میں نے اس میں آپ سے یہ بھی ارض کی تھی کہ ہم اس کو اس لیے ڈسکس کریں کہ ہمارا جو اگلا موسٹ امپارٹینٹ سبجیکٹ ہے اس میں یا اس میں جو ہمارا ایشو ہے وہ ڈبلو ٹیو ہے اور اس کے اثرات جو ہیں ایس ایم ایز پہ کیونکہ یہ اس وقت کا موسٹ برننگ جو کوشچن ہے اور موسٹ برننگ ایشو جو ہے کہ جی گلوبلائزیشن ایس ایم ایز ڈبلو ٹی او آئی ٹی سی یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ایفیکٹ جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایس ایم ایز پہ کیا ہوگا ہاؤ شوڈ وی ریكٹ اپنی جو ہمارے اپنے انفراسٹركچر كے اندر پالیسیز كے اندر اور اپنے جو دوسرے انتظامات ہیں اس طرح کس طرح ہم نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہیں بیسیکلی اس جو ہے ڈسکشن کے لیے یہ پریپریٹری لیکچر تھے جو ہم نے ڈسکس کیے تھے اسپیشلی ایکسپورٹ کے سلسلے میں آج کا بھی لیکچر جو ہے اس میں ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم نے لاسٹ لیکچر چھوڑا تھا بیسیکلی ہم گلوبلائزیشن کے افیکٹس کو اور گلوبلائزیشن کے افیکٹس کو ڈسکس کرے تھے ڈیولپنگ کنٹریز کے ایکسپورٹ پوٹینشیل پہ ریگارڈنگ ایس ایم ایز اسی ٹاپک کو کانٹینی رکھتے ہوئے ہم ایکسپورٹ کی جو مزید ڈفیکلٹیز یا اس کے جو مزید جو اسکوپس ہیں اور مزید جو اس کے پوٹینشیلز ہیں فار ایس ایم ایز ان ڈیولپنگ کنٹریز اس کو ڈسکس کریں گے اینڈ دین وی ول کنٹینیو فار یو نو دا مین ٹاپک ہمارا جو ہے uh, وہ ہے ڈبلو ٹی او ایس ایم ایز جو uh, میں چاہتا ہوں کہ بڑی ہی اس کی جو ہے بیس آپ ہم جو پرسیو کریں اور اس کو آسانی کے ساتھ ہم جو ہے ابزارو کر سکیں تو لیٹ اسٹارٹ ایڈ ٹو ہمارا جو آ, میں نے جیسے ارض کی کہ لاسٹ جو ہمارا سبجیکٹ تھا جو موضوع تھا جس میں ہم بات کر رہے تھے لیٹ وا گلوبلائزیشن اینڈ اٹس افیکٹ آن دی ایس ایم ایز اسپیشلی دی ایسپورٹ مارکیٹ آف ایس ایم ایز لیٹ ڈسکس اٹ ایکسپورٹ پوٹینشیل آف ایس ایم ایز ان ڈیولپنگ کنٹریز یہی ہمارا ٹاپک تھا لاسٹ لیکچر میں اور میں نے جیسے عرض کی کہ ہمارا جو آ, چپٹر جس پہ ہم نے اس کو ختم کیا تھا وہ تھا کہ جی گلوبلائزیشن جو ہے اس کے افیکٹس کیا ہے عرض یہ ہے جی کہ جو گلوبلائزیشن ہے اس کے بہت دور رس نتائج ہیں گلوبلائزیشن بیسیکلی مہیا کرتی ہے اس کا میں تھوڑا سا آپ کو چونکہ ہم نے اس کو ایز اے سبجیکٹ ایز اے مین ٹاپک پڑھنا ہے لیکن میں آپ کو آپ کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں یوروگوا میں ایک لیٹرن امریکہ کا ملک ہے جہاں پہ کانفرنس ہوئی جہاں پہ ایک آرڈر پاس ہوا جس کو ڈبلو ٹی او کہا گیا اور اس میں پوری ولڈ کو جو اس کے بیریئرز تھے اس کو کہا جی کہ فسٹ جنوری ٹو تھاؤزینڈ فائیو تک اس کو ہٹا لینا ہے اور ایک سب جو ہیں ایک پول کے لیے ریسورسز جو تھے وہ جمع ہو گئے اور اس میں سب کنٹریز کو اکول رائٹس ہو گئے جی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں ڈیوٹی جو ڈرا بیکس ہیں ڈیوٹی کی Uh, کہا جی کہ آہستہ آستے پورٹ ڈیوٹیز ختم ہو جائیں گی اور جو کوٹا سسٹم ہے یا جو ریسٹرکشنز ہیں یعنی جس وڈ بی گلوبل مارکیٹ فار ایوری اور ایوری باڈی ول بی فری ٹو کوٹ وٹ ایور ہی از مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹنگ تو اس کو جو اس کی ڈیٹیلز ہیں اس کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں جیسے میں نے گزارش کی کہ ہم اس کو ریدگی سے پڑھیں گے لیکن میں نے صرف آپ کی جو ہے تھوڑی سی رہنمائی کے لیے اس کی میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتائی اب گلوبلائزیشن جو ہے اس کے ایفیکٹس یہ ہیں کہ ایک پازیٹیو ایفیکٹ تو یہ ہے کہ ساری دنیا میں جو ٹیکنالوجی ہے انویشن ہے پول آف ریسورسز ہے وہ بڑھ جائے گا ایچ وڈ بی ایولی ڈوائڈیڈ ملٹی نیشنلز، نئی کمپنیاں وینچر کیپٹل کے لوگ دوسرے ملکوں میں انویسٹمنٹ کریں گے ہر ایک ملک میں پول آف ریسورسز جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے گا آپ انویشنز کو لے لیں آپ روبوٹکس کو لے لیں آپ بائیو سائنس کو لے لیں آپ جو ہے آٹومیشنس کو لے لیں آپ آئی ٹی سی کو لے لیں یعنی انفارمیشن اور جو اس کی کمیکیشن ٹیکنالوجی ہے اس کو لے لیں تو آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گے تو اس کے بعد جب اپرچونیٹیز اوپن ہوں گی تو اسپیشلی جو ڈیولپ کنٹریز کے بزنس مین ہیں اور جو ڈیولپ کنٹریز کی ملٹی نیشنلز ہیں جن کی ہولڈنگ پاور بہت زیادہ ہے وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے نئے مارکیٹس میں آئیں گی جب جو بیرئر ہیں ایکسپورٹ کے وہ فال ہو جائیں گے تو اٹ ول بی این ایکل اپرچونیٹی پول ٹو ایوری باڈی بظاہر اگر ہم اس کو بادی نظر میں دیکھیں یعنی اپیرنٹلی یہ ایک بڑا چارمنگ سا آئیڈیا نظر آتا ہے کہ ایک جو پول آف ریسورسز ہے دیٹ ول بھی اویلیبل ٹو ایوری لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو غور طلب ہیں اس کے افیکٹس جو ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اوپر کیا پڑیں گے افکوس جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہ تو اپنی جو ٹیکنالوجی ہے اپنی جو ان کی پوٹینشیلز ہیں اپنی ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں ملٹی نیشنلس کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو پھیلانے میں ان کو تو ظاہر ہے فائدہ ہو گئی لیکن کیا ان کنٹریز میں جن کے اندر اگر ہم کچھ ایشین کنٹریز کا ذکر کریں تو اس میں کچھ کنٹریز کے پاس جو ٹیکنالوجیکل ریسورسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کچھ کے پاس بہت کام ہیں کچھ کے پاس میڈیم ریسورسز ہیں تو کیا ایوری باڈی ول بی ہیونگ اکول اپورچونٹی ٹو این اے کمپیٹیٹو مارکیٹ نو اس طرح نہیں ہے اس کے لیے کمپٹیشن جو ہے ڈیفینیٹلی وہ ایک بن جاتا ہے کمپٹیشن ان دا سینس کہ جی ہر ملک کے پاس جب اکول اپارچونیٹی ہے مارکیٹ اوپن ہے ایکسپورٹ بیریئرز نہیں ہے کوئی uh, آپ کے پاس پابندی نہیں ہے کہ آپ نے کوٹے کے ذریعے کرنی ہے اپنی ایکسپورٹ یا آپ نے آپ کے لیے ایک حد مقرر ہے اور آپ ایک کمپیٹیٹو مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ آپ نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے ڈیولپنگ کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں کہ ڈومیسٹک مارکیٹ کو بھی آپ کیٹر کر رہے ہیں اور آپ نے ایکسپورٹ میں بھی جانا ہے تو یہ ایک پھر اگر آپ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کمپیٹیٹونیس کی بات کرتے ہیں ان ممالک میں جہاں پہ ریسورسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جہاں پہ ٹیکنالوجی جو ہے کیونکہ یہ بتدریج اس کی انویشنز uh, کی uh, جو ٹیکنالوجی ہے اور اس کے بعد انٹیگریشن آف uh, جو سسٹم ہے uh, جو ایس ایم ایز کا یہ کچھ ممالک میں بہت اسپیشلی ایسٹ ایشیا کی کچھ کنٹریز میں اس میں بہت فرق ہے یعنی کہ, کہیں پہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ uh, ترقی پذیر ہے کہیں پہ ترقی یافتہ ہے اور کہیں پہ ابھی جو مزید اس کو ضرورت ہے uh, اس کو اور uh, فاسٹ کرنے کی یا اس پہ مزید جو ہے ان uh, پٹ uh, جو ڈالنے کی اب مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ جب سب لوگوں کے پاس ایک کمپیٹیٹو پور آ جاتا ہے تو اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں یونیڈو نے ایک سٹڈی کنڈکٹ کی وتھ دی ہیلپ آف ورلڈ بینک جس کے میں آپ کو تھوڑے سے ریزلٹس بتاتا ہوں اس سے آپ کو ایک فیئرلی آئیڈیا ہو جائے گا رفلی کی کہ جی کیا جو ہے وہ بیسیکلی اس کی آؤٹ پٹ کیسے ہونی ہے او سی ڈی کی اٹھارہ کنٹریز اور ایٹ کنٹریز آف ایسٹ جو ہے ہمارا جو ایشین کنٹریز ہیں ان کی اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی تو اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بڑے جو حیرت انگیز ہیں وہ سامنے آئے کہ جی ٹھیک ہے ڈبلو ٹی کے اپنے سمراط ہیں ڈبلو ٹی او کے اپنے اپنے بینیفٹس ہیں لیکن اس کی جو اسٹڈی کے ریزلٹس آئے وہ میں آپ کو ارض کر دیتا ہوں وہ ریزلٹس یہ تھے کہ جی ایسی ایٹماسفیئر میں پانچ سے دس پرسنٹ تک کے جو کنٹریز ہیں یہ میں عرض کر رہا ہوں اٹھارہ او سی ڈی کنٹریز کی اور ایٹ ایسٹ ایشین جو ایسٹ ایشین کنٹریز جو ہیں ان کی سٹڈی کی ڈن بائی یونیٹ ولڈ بینک ٹو تھاؤزینڈ ٹو یہ ریفرنسز uh, کے اویلیبل ہے جو آپ کے ہینڈ اوورس میں آپ کو مل جائیں گے عرض یہ ہے کہ جب یہ سٹڈی کی گئی تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ پانچ سے دس پرسنٹ جو ان ممالک میں جو لوگ ہیں دے ول بی ڈائریکٹلی بینیفیٹ ٹو دی ڈبلو ڈی او گلوبلائزیشن جو ہے اس سے گلوبلائزیشن کے ڈائریکٹلی جو بینیفٹس ہیں وہ پانچ سے دس پرسینٹ جو ایس मिलेंगे। ایز ہیں ان کو ملیں گے اس لیے کہ اس ایس ایم ایز کی جو ٹیکنیکل فائنینشیل اور ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں ایچ آر کی ہیومن ریسورسز کی اور ان کے جو پوٹینشلس ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس کمپیٹیونیس میں اپنا کردار جو ہے اس کو بحال رکھ سکیں اور اپنی جو فقیت ہے اس کو برتری جو ہے اس کو بحال رکھ سکیں اور اس ریس میں وہ ایک خاص جگہ پہ کھڑے ہو سکیں تو پانچ سے دس پرسینٹ جو ممالک ہیں وہ تو جناب اس میں بڑی ان کے اوپر پانچ سے دس پرسینٹ جو ایسے بیز ہیں سوری ان پہ تو بہت زیادہ اچھا اثر ہوگا ان دی سینس کہ ان کو نئی منڈیا ملیں گی نئی مارکیٹ ریسورسز ملیں گے ایکسپورٹ پوٹینشیل بڑھے گا انویشنز جو ہیں نئی ان کے پاس آئیں گی ملٹی نیشنل جو ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ زیادہ مہاں کر دیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ڈیولپ کنٹریز میں بہت زیادہ ہو جائیں گی اس کے ایک یہ بھی حال ہو سکتا تھا کہ ہم ڈیولپنگ کنٹریز سے ڈیولپڈ کنٹریز کی بجائے ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ڈیولپنگ کنٹری جو انٹر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے درمیان ٹریڈ کریں لیکن دیٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک اور وہ ایک لمبی بحث ہے جس کو ہم اپنے دوسرے کسی سبجیکٹ میں ڈسکس کریں گے بات یہ ہے کہ جو اس میں پرسینٹیج ہے یہ پانچ سے دس پرسینٹ اسٹڈی کی گئی بڑے مستند ادارے ہیں یونیڈو اور ورلڈ بینک دی موور اینڈ شیکر دی فائنینشیل مارکیٹ اور انڈیکیٹرز میں تو پانچ سے دس پرسینٹ نے کہا جی او ای سی ڈی اور ایسٹ ایشین کنٹریز جو ہیں یہ ڈائریکٹلی بینیفیٹڈ ہوں گی گلوبلائزیشن سے دوسری جو فگر تھی انہوں نے کہا جی ٹوینٹی فائیو سے ففٹی جو ہے یہ جو ہے یہ رہیں گی بالکل جسے کہتے ہیں کہ ان پہ افیکٹ جو ہے اس کے وہ بیڈ افیکٹس ہوں گے بیڈ افیکٹس ان دا سینس کہ ان میں ابھی وہ کیپبلٹیز وہ ٹیکنالوجیز وہ فائنینشیل کیپیبلٹیز وہ انوویشنز وہ آٹومیشن وہ آئی ایس او گلوبلائزیشن کے لیے جو آپ کی کوالٹی کنٹرول اسٹینڈرڈس ہیں آپ کے جو انومنٹل اسٹینڈرڈ ہیں وہ ان کی ایگزٹینس نہیں ہے اس لیے 25 سے جو 50% پرسینٹ ہیں یہ جو ہیں یہ اس طرح سے افیکٹ ان کا ہوگا کہ ان لیس دے ڈونٹ ہیو ا پور ریسورسز اینڈ اے سفیشنٹ ٹائم ٹو میچ اس جو میٹ کرنے کے لئے جو اسٹینڈرڈ بنے گا گلوبلائزیشن سے اور جو کمپیٹیونیس آئے گی اس کو میٹ کرنے کے لئے ان ممالک کو بےتحاشا فائنینشیل ریسورس کی ضرورت پڑے گی ٹیکنالوجیز کی ضرورت پڑے گی اپ کی ضرورت پڑے گی ہیومن کی ضرورت پڑے گی ان کو اپنے سکل سینٹرز کو بڑھانے کی ضرورت پڑے گی اور اپنی جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے مارکیٹ کی کوالٹی کنٹرول جو ہے نئی مارکیٹ میں جانے کے لیے یا ڈیویلپ کنٹریز میں جانے کے لیے ان کو یہ سارا کچھ جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا تیسری کیٹیگری انہوں نے کہا جی کہ تقریباً 40% ایسے ممالک ہیں جو گلوبلائزیشن سے انسولیشن میں رہیں گے یعنی ان پہ نہ بیڈ افیکٹس ہوں گے نہ ان پہ کوئی جو ہے وہ اچھے افیکٹس ہوں گے یہ وہ پرسینٹیج ہے جو ڈومیسٹک مارکیٹ کو جو ایس ایم ایز فیڈ کر رہی ہیں اور جن کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ ڈائریکٹلی یا ان ڈائریکٹلی ایکسپورٹ مارکیٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں اور وہ اپنی جو کیٹر کر رہی ہیں وہ ڈومیسٹک مارکیٹ کو کر رہی ہیں اس لیے گلوبلائزیشن کا جو افیکٹ ہے اس میں زیادہ تر وہ لوگ آ جاتے ہیں یا ریٹیلنگ میں ہیں یا ہول سیلنگ میں ہیں یا سروسز میں ہیں ایسی جو کنزیومبل گڈس میں ہیں جو لوکلی بہت عام طریقے سے کنزیوم ہو جاتی ہیں جیسے اس کے یہ ایفیکٹس ہیں کہ یہ تو انسولیشن میں رہیں گی 40% جو ہے اور ان پہ کوئی منفی یا مثبت دونوں میں سے کوئی اثر جو ہے وہ نہیں ہوگا اب اگر ہم ٹوٹل پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں تو 35% جو ایکسپورٹس ہیں ایشین اس وقت ایس ایم ایس کی جو ہیں اگر ہم ایشیا کو کرتے ہیں تو دے آر فرام ایس ایم ایز یعنی ورلڈ میں جو ٹوٹل اگر ہم ایکسپورٹس کا ذکر کریں اور پھر ہم ایشیا کو لیں تو تھرٹی فائیو پرسینٹ جو ایکسپورٹس ہیں جو ایشین کنٹریز جو ہیں ان سے جو ہے وہ ہوتی ہیں تو اوورال اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ میں نے آپ کو یہ جو ایک فیگز بتائے ہیں اس سے تھوڑا سا آپ کو یہ تو نہیں میں کہہ رہا کہ بہت آئیڈیا ہو جائے گا لیکن سنس میں نے جیسے شروع میں ارض کیا کہ ہم نے اس کو چونکہ بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے آنے والے لیکچرز میں اس لیے میں اس کو تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں یہاں پہ چونکہ یہ ارویل ہو جائے گا میں ڈسکس نہیں کر رہا لیکن آپ اس میں جو ٹینڈینسی دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ سے دس پرسینٹ ڈائریکٹلی بیفشیری ہیں پچیس سے پچاس پرسینٹ دی نیڈ پول آف ریسورسز ٹو اپ گریڈ دیم سیلف انی سیکٹر اور انسٹالیشن میں کون سے لوگ ہیں چالیس پرسینٹ ایسے ایکسپورٹ ایس, ایک ایس ایم ہیں جو انسولیٹڈ ہیں اور جن کو یہ سمجھیں کہ ان کے پاس آلریڈی پوٹینشل لوکل اتنا ہے ڈومیسٹک مارکیٹ کا کہ ان کے اوپر گلوبلائزیشن جو ہے اس کے نیگیٹو یا پوزیٹو کوئی بھی افیکٹ جو ہے ان پہ اثر انداز نہیں ہوتے یہ تو چیز تھی جناب اس کی گلوبلائزیشن کی جو ایک افیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ہم نے اس کو پرسیو کرنا ہے وہ ان فگر سے صاف ظاہر ہے نظر آ رہا ہے ہم فال کرتے ہیں پاکستان کی اسپیشلی جو اکانومی ہے کچھ اس کی پرسینٹیج جو ہے یہ فرسٹ کیٹیگری میں یعنی پانچ سے دس پرسینٹ میں فال کرتی ہے اور کچھ جو ہے یہ فورٹی سے جو ففٹی ہے اس میں فال کرتی ہے تو یہ آ, ہمارے لیے آ, انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان کی پرٹیکولرلی جو ہے جب ہم لاز اور اس کی جو ہے ٹوٹل ڈیٹیلز ڈسکس کریں گے گلوبلائزیشن کی تو ہم پاکستان کی سپیشل جو ایس ایم ایز کے ریفرنس سے ڈسکشن اس کی کریں گے تو یہ ایک چھوٹا سا جائزہ تھا بڑا ایک بیسک سا جو میں نے آپ کو گلوبلائزیشن کا ایفیکٹ جسٹ ٹو ٹچ دی پٹ آف برگ اس کو ایک تھوڑا سا جو ایک آپ کو ہم نے ایک جو ٹپ تھی اس کی آئس برگ کی اس کو اس لیے ٹچ کیا ہے کہ جو ہمارا موجودہ ایکسپورٹ کا جو ایس ایم ایز کا پوٹینشیل کا جو سبجیکٹ ہے اس سے یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اتنی سی ڈسکشن جو تھی وہ ریلیٹ کرتی ہے let's come to our ٹاپک uh, اسٹریٹ جو ہم پڑھ رہے تھے جی کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ایس ایم ایز کا ایکسپورٹ پوٹینشیل جو ہے وہ کیا ہے لیٹ سی ایٹ relationship between SMEs and export development ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ جی کیا ریلیشن ہے بٹوین ایس ایم ایز اور ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اس کی کیا بیسز ہیں اس کے کی کیا ہیں let's ویئر ایس ایم ایز انجوائے سم ایڈوانٹیجز آف فلیکسیبلٹی ان جنرل دی سفر فرام اسٹرکچرل ہینڈیکیپس ان دریشن ارائیزنگ فرام اسمال سائز یعنی جہاں پہ ایس ایم ایز کو یہ ایڈوانٹیجز حاصل ہیں کہ بیگ امال بزنس سیلف ایڈجسٹمنٹ وہ کر سکتے ہیں سنگل ڈیسیژ میکنگ کی پاور ان کے پاس ہے وہ اپنے آپ کو اکانمی کے اندر جو شاکس ہیں اس کے اندر ابزارب کرنے کے لیے ان کے پاس پوٹینشیل زیادہ ہے ایل آئی سیز کی نسبت یعنی ایس ایم ایز کے پاس جو سمال سائز ہے اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ ایک تو وہ اکانمی میں ایڈجسٹ بڑی جلدی ہوتے ہیں کوئی فلکچویشن ہوتی ہے ٹیرف میں یا کوئی ریٹس میں تو اپنے آپ کو چونکہ ان کے ریسورسز کم ہوتے ہیں اوورہڈس کم ہوتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کوئی جو انویشن جو چھوٹی موٹی اگر چینجز کرنی ہو وہ بھی وہ بڑی جلدی تیزی کے ساتھ ابزارو کر لیتے ہیں اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بینگ اے اسمال سائز ان کا جو ڈسین پار ہے وہ بڑی اس میں سٹیجز نہیں ہوتی اس میں جو ہے وہ لیولز نہیں ہوتے بیوروکریٹک وہ ایک سنگل مین ڈیسیئن زیادہ تر ہوتا ہے بیکاز موسٹ آف دا اسمال بزنس ان پاکستان دی آر فیملی اورینٹڈ لیکن اس سمال سائز کی جہاں پہ ایڈوانٹیجز ہیں وہاں پہ آپ جب پوٹینشل کی بات کرتے ہیں ایکسپورٹ کی تو ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں وہ کیا کہ اسی طرح سے آپ کے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں بینگ اے سمال کمپنی وہ کم ہوں گے۔ آپ کی جو ڈاکومنٹڈ ویسٹ اکانومی ہے اس میں جو شیئر ہے وہ کم ہوگا کیونکہ ظاہر ہے ایک چھوٹی کمپنی جو ہے وہ اپنے حساب کتاب کے لیے ایکسپورٹ ڈاکومینٹیشن کے لئے ایکسپورٹ ریسورسز کے لیے اس کے لیے بینکنگ فیسلٹیز اویل کرنے کے لیے ایل سیز لیٹر آف کریڈٹس کو ڈیل کرنے کے لیے گارنٹیز کے لیے انشورنس کے لیے ان ساری ڈاکومنٹیشنز کے لیے ایون شپنگ کے لیے اور اپنے شپنگ کلیئرنس کے لیے یہ سارے جو ارینجمنٹس ہیں یا پری شپمنٹ انسپیکشن کے لیے ظاہر ہے ان کا سائز اتنا کم ہے کہ وہ ان ریسورسز تک نہیں پہنچ سکتی ڈائریکٹلی تو اس لیے یا تو وہ پھر وینڈر کے طور پہ کام کرتی ہیں یا پھر وہ ڈومیسٹک مارکیٹ کو ڈیل کرتی ہیں یا انڈائریکٹ ایکسپورٹ جو ہم نے اپنے پچھلے لیکشن میں پڑی تھی اس کے اندر وہ ایک بڑے مرچنٹ کو یا ایک بڑے ٹریڈ ہاؤس کو یا بینگ وینڈر کسی بڑے ایکسپورٹ ہاؤس کو وہ سرو کرتی ہیں تو یہ ایک مشکل ضرور ہے کہ جہاں پہ اسمال سائز کے بینیفٹس ہیں لوکل مارکیٹ کے اندر ڈومسٹک مارکیٹ کے اندر وہاں پہ ایکسپورٹ مارکیٹ کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو سنس ایکسپورٹ مارکیٹ ایک اسپیشلائز مارکیٹ ہے اور وہاں پہ آپ کو زیادہ ڈاکومینٹیشن زیادہ ٹیکنیکیلٹیز زیادہ جو پیپر ورک ہے بینکنگ سے ڈیلنگ جو ہے اس ساری کے لیے سپیشلائزڈ ایک فیلڈ بن جاتا ہے تو اس لیے وہاں پہ آپ کا اسمال سائز جو ہے وہ آپ کے لیے انسٹیڈ آف گیونگ یو این ایچ ایڈوانٹیج کا ڈس ایڈوانٹیج کا باعث بنتا ہے تو یہ تو ایک پہلو اس کا ہے لیٹ سی وٹ نیکسٹ ویو پرابلم فیس بائی ایس ایم ایز ان ڈیولپنگ کنٹریز ٹیپیکلی انکلوڈ سٹی آف کیپیٹل ایکس ٹو انسٹیچیوشن کریڈٹ مارکیٹ وہی جو میں نے گزارش کی کہ جب ہم آ, میں یہ بار بار یہاں پہ ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو ہم, جب ہم اس جگہ پہ ایس ایم ایس کا ذکر کر رہے ہیں تو اٹ از پرٹیکولرلی ود ریفرنس ٹو دیئر کیپیبلٹیز فار ایکسپورٹ اس لیے اپنے ذہن میں آپ جب آ, میری جو گزارشات ہیں یہ سن رہے ہیں ہوں تو ذہن میں یہ رکھیں اسپیشلی یہ ایکسپورٹ پوٹینشیل کے لحاظ سے پاکستان میں ایس ایم ایز کی بات ہو رہی ہے اس لیے اس کو آپ نے اس نقطۂ نظر سے ہی آبزرو کرنا ہے اور کنسیو کر, کرنا ہے کہ جی یہ صرف ایکسپورٹ کے حد تک محدود ہے ہماری جو گفتگو ہے ایک تو جی وہی بات آ کہ جب آپ کا اسمال سائز ہے اور آپ سیلف فنڈنگ ویسڈ ہیں اسمال انڈسٹری ہے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ اگینسٹ 64% فور ایل ایس سیز جو ایکس ٹو دا بینکرز ہے ایس ایم میں وہ چودہ سے اٹھارہ پرسینٹ ہے جو کہ بڑی ایک کم ریشو ہے اور اس کو اسی لیے بڑھانے کے لئے گورنمنٹ نے اسپیشلائز اب بینکس بنائے ہیں جیسے ایس ایم بینک ہے خوشحالی بینک ہے اور گورنمنٹ نے یہ آرڈر بھی کیا ہے کہ دوسرے پرائیویٹ اور سرکاری بینکس جو ہیں وہ خود اپنے جو ہے وہ مینڈیٹری ان کے لئے کر دیا ہے کہ وہ کاؤنٹرس کھولیں اور ایس ایمیز کو جو فی الحال سچویشن ہے جو ہم اس ریفرنس سے جب بات کرتے ہیں بالکل سمال انڈسٹریز کی تو جہاں پہ سیلف فائنینسنگ آ جاتی ہے وہاں پہ ظاہر ہے ایکسپورٹ کے لیے جو ریسورسز چاہیے ایکسپورٹ کے لیے جو بینکنگ سسٹم چاہیے کیونکہ نارملی جو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کے جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں دے آر ادر اٹس اگینسٹ لیٹر آف کریڈٹ یا ڈی اے بیسس پہ ہوتا ہے اگینسٹ ڈاکومینٹس ہے یا پھر اس کا جو بھی میتھڈ ہے یہ بینکیبل جو ہے یہ انسٹرومینٹس ہوتے ہیں اور بینکنگ چینلس کے تھرو اس کو آپ جو ہے وہ آگے چلتے ہیں ظاہر ہے جب آپ نے بینکس میں جانا ہے اور یور بزنس از ایکسپورٹ اور اس کی ڈاکومینٹیشن ہے اس میں پھر اس کی جو انسپیکشن ہے اس کا کوالٹی کنٹرول ہے اس کی شپمنٹ ہے اس کی انشورنس ہے اس کے پھر آگے بینکس کے اندر اس کی ایڈوانسز اگر آپ ایل سی کے اگینسٹ لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی ایک پول بن جاتا ہے کمپلیکیشنس کا جو ایک سمال بزنس کے لیے دو طرح سے ان کو ہینڈی کیپ کرتا ہے کہ less access to the banks and financial institutions and on the other hand جو فنڈز ہیں ان کی کمی کی وجہ سے یہ ایک جو ہے ڈرا بیک جو ہے وہ ایکسپورٹ پوٹینشیل کے اندر ایس ایم ایز کے اندر یہ ایک جو مین جو ہم سمجھتے ہیں پوٹینشیل کے اندر یہ ایک نیگیٹوٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے لیٹ سی نیکسٹ وی ہے ڈومیسٹک اینڈ امپورٹڈ انپوٹس کپلڈ ود ہائر کاسٹ یعنی آپ نے جب ڈومیسٹک مارکیٹ کو دیکھنا ہے اور پھر آپ نے اس کو کپل کرنا ہے اپنے امپورٹس کے ساتھ کہ جو آپ را مٹیریل ایسا منگاتے ہیں سم ٹائم جو آپ کی پروڈکشن کے اندر جو آپ کی مینوفیکچرنگ کے اندر ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کو جو کچھ جیسے پیٹروکیمیکل بیسڈ ہیں یا کیمیکلز ہیں یا کچھ ایلوئز ہیں جو تو اس میں پھر جو ہے ڈومسٹک مارکیٹ کے اندر تو مے بی آپ جو ہے وہ کمپیٹیٹونیس جو ہے اس کے اوپر پورے آ جائیں لیکن جب آپ ایکسپورٹ مارکیٹ کے اندر آتے ہیں تو ایسی کنٹریز جو ان را مٹیریلس کو امپورٹ کرنے کی بجائے خود ان کو بنا رہی ہیں اور پھر ان کی ایسم ایز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں آتی ہیں تو ایکسپورٹ میں یہ ایک تھوڑا سا ہینڈی کیپ جو ہے یہ پیش آ سکتا ہے اور اس کی جو ہے اس کو ہم اس لسٹ میں جو ہے وہ نیگیٹوٹی کی تھوڑی سی نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس میں ایک خاصا ایک پوٹینشیل ایک خاصا ایک جو فائنینشیل ڈیفیسٹ جو ہے وہ انوالو ہو جاتا ہے ان کمپیٹیٹر کی نسبت جن کے اپنے ریسورسز ہیں را مٹیریل کے بجائے ان کی نسبت جو کہ امپورٹ کرتے ہیں را مٹیریل اور کیٹر کرتے ہیں ڈومسٹک اور ایکسپورٹ مارکیٹ کو پھر ہے جی انڈوکیٹ انفراسٹرکچر فیسلٹیز یہاں پہ انفراسٹرکچر سے مراد سڑکیں یا بجلی یا گیس نہیں ہے بلکہ بیسک انفراسٹکچر ہے جو کسی بھی اکانمی کو سپورٹ کرتا ہے اسمال بزنس کے اندر اور اس کا جو مقصد وہی تھا ڈاکومینٹیڈ अकाउंटेंसी اکاؤنٹینسی اپروچ ٹو دا بینکس آپ کی جو چارٹڈ اکاؤنٹینٹس وغیرہ ہیں ان کے ساتھ اینویل رپورٹس آپ کی فیزیبلٹیز بینکس نے جو آپ کو جو انٹرٹین کرنا ہے اس کے لیے آپ اینڈ ٹو ہیو ٹرینڈ اینڈ پراپر مین پار ٹو کیٹر فار آل دس ڈاکومینٹیشن تو یہ بیسکلی یہ جو ہے اس کی جو تھوڑی سی کمی ہے ہمارے اسمال بزنس میں تو جو اسپیشلی نگلیکٹڈ ایریاز ہیں ناٹ نگلیکٹڈ ان دا سینس کہ ان کو گورنمنٹ نے خدا نا خاص سے نگلیکٹ کیا ہوا ہے میں نگلیکٹیڈ سے بات کر رہا ہوں بائر گلنگ نگلیکٹڈ ایریا ہے کہ اگر ایک آدمی نے چیز خریدنی ہے تو وہ بجائے اس کے کہ اس کو بہت دور جانا پڑے وہ اپنے نزدیک ترین ایریا میں جائے گا تو کچھ تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ جو کاٹیج بیس انڈسٹری سے سمال انڈسٹری اور سمال انڈسٹری سے میڈیم انڈسٹری آئی ہے وہ ایک مختلف بہت بڑے ایک علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں جو کہ بڑی جسے کہتے ہیں کہ بکھری ہوئی لوکیشنز میں ہیں تو اس میں یہ بھی ایک مشکل آ جاتی ہے کہ پول نہیں ہوتے ریسورسز یعنی نیٹ ورکنگ جو ان کی ہے جس کو ہم کلسٹر فارمیشن کہتے ہیں اس میں اب ایک نئی ٹرم آ رہی ہے جسے ورچل نیٹ ورکنگ کہتے ہیں اللہ کریں ان بہت جلدی جس طرح ہم آئی ٹی میں ترقی کر رہے ہیں ایک ٹائم آ جائے گا جب یہ پولنگ جو ہے یہ نیٹ ورکنگ جو ہے اکٹھی ہو جائے گی اور ہماری جو کلسٹر فارمیشن ہے انڈسٹریز کی اٹ ول بی آن ورچوئل بیسس یعنی آئی ٹی کے بیس پہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے تو یہ مشکلات بھی حل ہو جائیں گی لیکن فی الحال یہ جو پرابلمس ہیں یہ کر رہے ہیں اور ان کو کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے جس کے نتائج جلد ہمارے سامنے آ جائیں گے پھر ہے جی ویک منیجر اینڈ ٹیکنیکل سکلز وہی جو میں نے گزارش کی کہ جب ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں اس میں کوالٹی کنٹرول بھی ہے اس میں آپ کے آئی ایس کے اسٹینڈرڈ بھی ہیں اس میں انوائرمنٹل پروٹیکشن کے کنٹرولز بھی ہیں اس کے اندر آپ کے بائر کی ریکوائر جو اسپیسیفکیشنس ہیں وڈ بی ویری ٹائٹ اس میں اسپیشل انسٹرکشنز ہو سکتی ہیں شپمنٹس کی اگر اف اٹس پروڈکٹس جو یوز ہونی ہے آ, کسی کھانے پینے کے لیے تو اس کے لیے فیومیگیشن کی شرائط ہو سکتی ہے کہ جو ان کو کس طرح سے فیومیگیٹ آپ نے کرنا ہے یعنی جراثیم کش جو آپ کی ادویات ہیں ان سے ان سے بچانا کس طرح ہے اگر آپ رائس کی بات کرتے ہیں اگر آپ آ, بات کرتے ہیں ایڈیبلز کی تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں آ جاتی ہیں تو بیسیکلی جب آپ بات کر رہے ہیں ہیومن ریسورسز کی اور مینیجرئل پار کی تو ظاہر ہے وہ جو ہے سمال بزنس کے اندر اس کی ڈیو ٹو لمیٹڈ ریسورسز اینڈ ڈیو ٹو لمیٹڈ پول آف فائنینشل جو ان کے ریسورسز ہیں وہ افورڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ ایک پورا ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ افورڈ کر سکیں ضرورت ہے کہ ان, uh, in, ان جو uh, جو ڈیفیشنسیز کو خود جو مالکان ہیں وہ فیملی uh, ریسورسز کے ذریعے اپنے بچوں کو اپنے Uh, جو ہے خود کچھ uh, نالج uh, حاصل کریں آگے جائیں اور اس کو اوورکم کریں اس کا بیسٹ جو وے uh, ہے اب الحمدللہ ہمارے ملک میں آئی uh, ٹی جو ہے اس تیزی کے ساتھ اور انٹرنیٹ اور یہ ساری فیسلٹیز کمیونیکیشن کی اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے کہ ہمیں وہ uh, جو ہے uh, کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں آئے گا جو کہ ہم جو ہے جیسے آپ نے اگر فیکٹس کے ذریعے یا اسٹڈکس کے ذریعے ہم کمیونیکیشن کرتے تو انٹرنیٹ از اویلیبل فریلی بڑا سستا ذریعہ ہے جہاں مرضی آپ ایکسپلور کریں مارکیٹس کو کمیونیکیشن کریں ای میلز کو بھیجیں تو یہ ساری چیزیں جو ہاں ایستا ایستا ہیں آہستہ آہستہ ظاہر ہے ٹرینڈینسی جو ہے وہ بڑی پازیٹو ہے اور بڑی اچھی چینجز آ رہی ہیں لیکن جو اس کی بیسیکلی اسٹڈیز کے اندر آتا ہے وہ ایک نگیٹو فیکٹر ضرور ہے کہ جو لیکف مینیجرل کیپیبلٹیز ہے اور وہ اسپیشل ٹیکنیکل کیپیبلٹیز یا فائنینشیل کیپیبلٹیز جو ایکسپورٹ مارکیٹ کو کیٹر کرنے کے لئے ضروری ہیں ان کا فقدان ہے چھوٹے بزنس کے اندر اس لیے ایکسپورٹس ان کی جو ہے کم ہے اس لیے جب تک یہ بڑھے گا نہیں وہ یا تو انڈائریکٹلی سپورٹ کریں گے یا ایز اے وینڈر سپورٹ کریں گے یا بڑے جو ایکسپورٹ وہ ان کے تھرو اپنی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ان سے باہر ہر ڈائریکٹلی ان ڈائریکٹلی بیفٹ ان کو ملے گا ضرور پھر ہے جی ہمارے پاس نمبر آف ایس ایم ایز ہیو اوورکم دیز ڈیفیکلٹیز ہاؤ ایور دے مے بیمپرڈ بائی ویرائٹی آف سرکمسٹانس جیسے میں نے گزارش کی کہ خوش قسمتی سے اللہ تعالی کا شکر ہے کہ بہت زیادہ جو ہمارے ایس ایم ایز ہیں انہوں نے ان مشکلات پہ قابو پا لیا ہوا ہے آلریڈی ظاہر ہے آج وہ وقت نہیں ہے کہ جب اگر بڑے پڑے ہوئے نہیں تھے تو بچوں نے آگے تعلیم حاصل کی ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بزنس مین جو ہیں چھوٹی انڈسٹریز کے جو لوگ ہیں وہاں بھی اب ہم جائیں تو کمپیوٹر ہمیں ملتا ہے ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو کمپیوٹر کو ہینڈل کر سکتے ہیں ہمیں ان کے پڑھے لکھے بچے ملتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو اوورکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں پہ گیپ پیدا ہوتا ہے نیڈ پیدا ہوتی ہے تو بڑی جلدی ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ اس کو پورا کرنے کے لیے اس ویکیوم کو پورا کرنے کے لیے یہ بہت پوٹینشیل ہے ہم, ہمارے لوگوں میں کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بھاگتے ہیں اور اس گیپ کو فل کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ کوشش ہو رہی ہے اور بہت حد تک اس پہ قابو پا لیا گیا ہے لیکن پھر بھی کچھ جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں جو اس کے اندر تھوڑا سا ان کو ہیمپر کر رہے ہیں یا سپیڈ بریکرز ہیں یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہیں بڑی اسموتھلی اور آپ کے آگے سپیڈ بریکر کوئی آ جاتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا روکنا پڑتا ہے پھر آپ اسموتھ سے رہ جاتے ہیں پھر ایک چھوٹا سا سپیڈ بریکر آتا ہے پھر آپ کو روکنا پڑتا ہے تو بیسیکلی ہم اسی سیچویشن کی بات کر رہے ہیں کہ یو آر رننگ اسموتھلی آن دیٹ روڈ بٹ سمٹائمس ایٹ سم پلیس فیو اسپیڈ بریکر ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں lack of information on possible export market کے جی جو منڈیاں ہیں آپ کی جو مارکیٹس ہیں ایکسپورٹ کی میں نے گزارش کی تھی جی کہ ہمیشہ سے یہ کمپٹیشن رہا ہے ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے اور ہماری حکومت اس میں بڑی فعالز ہے کہ جی ای پی بی کے تھرو ایکسپرموشن بیورو کے تھرو چیمبر آف کامرسز کے تھرو ایسوسیشنز کے تھرو جو مختلف ایکسچینج آف نالج ہے مختلف جرنلس کے تھرو ٹیکنیکل جرنلس کے تھرو اور جو دوسرے ذرائع ہیں آرگنائزیشنز کے ہیں ایسوسیشنز کے اپنے رسائل ہیں یا ان کے جو, آ, جو آ, پیپرز جاتے ہیں لیٹرس جاتے ہیں اپنے ممبرس کو اس میں پوٹینشیلس کا مارکیٹس کا ذکر ہوتا ہے نئی مارکیٹس جیسے میں نے گزارش کی کہ بالکل ٹوٹلی اگنورڈ مارکیٹس جو تھیں ہمارے بزنس مین کے لیے جیسے ساؤتھ افریقہ تھا یا ایسٹ افریقن کنٹریز ہیں یا کچھ مڈل ایسٹ کے اندر آئٹمس تھیں یورپ کے اسپیشلی جو ابھی ایسٹرن یورپ کی کچھ کنٹریز کے اندر ہماری جو نئی مارکیٹس جو ہیں دریافت ہوئی تو یہ بیسکلی ایک, ایک کوشش ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ نئی مارکیٹس کو تلاش کیا جائے تو سمال بزنس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ریسورسز جو ہوتے ہیں وہ مارکیٹ آئیڈینٹیفکیشن کے لیے اور نئی مارکیٹ کو تلاش کرنے کے لیے کم ہوتے ہیں تو جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ بڑی حد تک تو قابو پا لیا گیا ہے اور کوشش جاری ہے اس میں حکومت شکر ہے خدا تعالی کا ہماری جو ہے بڑے اچھے ڈپارٹمنٹس جیسے میں نے گزارش کی ای پی بی ہے سمیڈا ہے گورنمنٹ کا ادارہ آپ کو ہر طرح سے وہ جو امداد فراہم کرتے ہیں اور آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ایکسپورٹ مارکیٹس کے لیے پوٹینشیل کے لیے پھر لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ کچھ آ, پھر اپنی انٹر جو ڈپارٹمنٹل چیزیں ہیں آ, within the organization وہ بھی ضروری ہیں جیسے کہ آپ کو اپنے مینیجر پار اپنے جو فائنینشل ریسورسز ہیں ان کو ساتھ ساتھ بڑھانا پڑتا ہے تو مارکیٹ کی جو نالج ہے اس کا تھوڑا سا کمی ہونا بھی ایک پارٹ آف جو ہے ہینڈی کیپ اس میں شامل ہے پھر ہے جی ایبسینس آف گائیڈینس آن ایکسپورٹ ریگولیشن اینڈ پروسیجرز یعنی ایک بیرئر ہے یا تو لینگویج बैरियर ہے کیونکہ یہ سارے پروسیجرز اویلیبل ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کی جو پرزینس ہے وہ موجود ہے ایکسس جو ہے وہ ڈفیکلٹ ہے ایک جو اسمال بزنس مین بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایکسپورٹ میں جانا چاہتا ہے تو جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں یا उसकी ہیں اس کی उसके جو ہے اس کے لیے اس کو تھوڑا سا کوشش کرنی پڑتی ہے اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ عام فہم زبان کے اندر جو کہ ہماری قومی زبان ہے اس کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے یہ جو ہے متعلقہ لوگوں تک پہنچایا جائے یا ایسے سیمینارز یا ایسے ورکشاپس یا ایسے مختلف ایسوسیشن کے اندر سیل بنائے جائیں یا تھوڑی سی ایک جیسے کہتے ہیں کہ کورسز شروع کیے جائیں جس میں بیسک جو ٹیکنیکلٹیز اور نو ہاؤ ہے ایکسپورٹ کی اس سے آگاہ کیا جائے یہ چیمبر آف کاؤنسلز میں بھی ہو رہا ہے یہ ایسوسیشنز بھی کر رہی ہیں ہماری ای پی بی اس میں بڑی فعال ہے بہت تیزی کے ساتھ یہ سمیڈا نے اسپیشلی کے لیے مارکیٹ وائز آئٹم وائز ایٹمائز کر کے اپنے سیل کھولے ہیں تاکہ وہاں پہ اسمال بزنس مین جو ہے وہ جا کے ان کو جو بھی ضروریات ہیں ان کی ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کے اوپر پبلیکیشنز بھی ان کی بڑی اچھی ہیں سمیڈا نے ہا ٹو اپروچ دی فائننس انسٹیٹیوشن یا ہاور اپروچ دا بینکس فار اسمال بزنس مین اپنی پبلیکیشنز میں یہ ساری چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ دی ہیں ایگزامپلس کے ساتھ دی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی جو پیپر ورک ہے اس کی باقاعدہ سے اوریجنل پیپر ورک جو ہے وہ ساتھ اس کی کاپیز لگائی ہیں تاکہ ایک پڑھنے والا آدمی جب بینک جانے سے پہلے پوری طرح سے تیار ہو کے جائے تو الحمدللہ یہ سفر جاری ہے کوششیں ہو رہی ہیں جو ہے ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ گورنمنٹ کی بڑی پروگرسو ہیں اور انشاءاللہ اس کے جو جلد ہی اس کا بھی جو ہے مزید اچھے جو نتائج ہیں وہ سامنے آئیں گے پھر ہے جی انبلٹی ٹو آئیڈینٹیفائی سورسز آف اسٹینس فار پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکٹ اپ گریڈنگ فار ایکسپورٹ وہی بات آ جاتی ہے نا اٹس ناٹ دا سمپل ایکسپورٹ مارکیٹ گلوبل مارکیٹ میں اسٹینڈرڈائزیشن ہوگی ہے آئی ایس اوز آگے ہیں آئی ایس او نائن سے لے کے نائن تھاؤزینڈ ون ہے ٹو ہے تھری ہے فور ہے پھر فور تھرٹین تھاؤزینڈ ہے فورتھ تھاؤزینڈ ون ہے جو انوائرمنٹل آپ کے اسٹینڈرڈ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ہر ایک ملک کے ہر ایک جو ہے امپورٹنگ کنٹریز کے جو آپ سے مال لیتی ہے ان کے اپنے اپنے سپیسیفیکیشنز ہیں اپنے اپنے اسٹینڈرڈائزیشن ہے اور اس اسٹینڈرڈائزیشن کے لیے ایک تو سرٹیفکیشن کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس سرٹن جیسے آئی ایس ہے کہ آپ کو سرٹیفکیشن کی ضرورت ہے کہ وہ سرٹیفکیشن آپ کے پاس ہو اور پھر دوسرا اس اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنے کے لیے وہ کوالٹی میئرمنٹ کوالٹی کنٹرول کے لیے کوالٹی کو جج کرنے کے لیے آپ کے پاس انسٹرومینٹس ٹیکنیکس یہ ساری چیزیں یا ایسے اداروں کا موجود ہونا جیسے ہم نے ذکر کیا تھا پی سی ایس آئی آر پا اور دوسرے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جن میں فیسلٹیز ہیں لیکن پھر اگین ہم بات کریں گے کہ میٹرالوجی یا ایسے انسٹرومینٹس جن سے ہم کوالٹی گیج کر سکتے ہیں اور ایسی جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کے بارے میں نو ہو میں نے گزارش یہ بھی کی تھی کہ گورنمنٹ نے ایون گرانٹس دیں خود کی جی کمپنیز کو کہ وہ آئی ایس او اٹینڈ کریں الحمدللہ ہمارے ملک میں اب بہت ساری بہت کمپنیز ہیں جو یہ اسٹینڈرڈ حاصل کر چکی ہیں اور مزید کام ہو رہا ہے کوالٹی کونشیس ہیں بہت لوگ کام اس میں بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن باہر چونکہ یہ ایک فیکٹر ہے ایگزٹ کرتا ہے اس لیے اس کو ہم نے اپنے ڈسکشن کا حصہ بنایا ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم جی کیا ہے لیک آف انفارمیشن آن ایکسپورٹ کریڈٹ اینڈ انشورنس فیسلٹیز ایلواز for export requirements یعنی آپ کو جب بینک سے ایکسپورٹ کریڈٹ ملتا ہے اس کے لیے آپ کو جو ایکسپورٹ کی ڈاکومینٹیشن ہے اس کے لیے اور پھر جو انشورنس اس کی کرانی پڑتی ہے ظاہر ہے جب آپ سامان بھیج رہے ہیں کسی بحری جہاز کے ذریعے یا ہوائی جہاز کے ذریعے اس کو اوشن فریٹ ہے یا ایئر فریٹ ہے یا ایئر کیرنگ ہے یا وہ سی کیریئر ہے یا وہ ویسل جو ہے اس کے اوپر آپ بھیج رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک پوری ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو کوالٹی کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے اس کی پیکجنگ ہے اس پیکجنگ کے سرٹر سٹینڈرڈز ہیں پھر اس کی آئیڈینٹیفکیشن ہے پھر اس کی اسٹیکنگ ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے مال کو آیا وہ کنٹینرائز ہو کے جائے گا یا وہ اوپنلی جائے گا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے نیچر آف کموڈیٹی پہ یا انسٹرکشن آف بائر پہ تو یہ یہ ساری چیزیں ہیں بینکس کے اپنے مسائل ہیں بینکس کے میں لیٹر آف کریڈٹ ہے لیٹر آف کریڈ اگینسٹ آپ نے جو ایکسپورٹ ایڈوانسز جو ہے اس کی فیسلٹی ہے آپ کے پاس جو بینیفٹس گورنمنٹ دیے ہوئے ان کو کیسے اویل کر رہا ہے تو یہ ساری آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے جیسے میں نے گزارش کی یہ نیٹ پہ اویلیبل ہیں ان کے لیے بکس چاپی گئی ہیں ورک شاپس ہو رہی ہیں چیمبر آف کامسرس جو ہیں وہ اس کے لیے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ایسوسیشنس جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں جو ہیں وہ ایکٹو ہیں اسی لیے شکر ہے اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ کہ ہمارے بہت سارے جو سمال انڈسٹریز تھیں سیالکوٹ وزیر آباد گوجراںوالا یا فیصلہ باد میں وہ اب ڈائریکٹلی خود جو ہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں بکاز ایک دفعہ جب ان کو پتا چل جاتا ہے اس پروسیس کا تو ادھر اٹ از ویری ایزی فار دیم ٹو فالو اٹ اور ریفائن اٹ تو یہ بھی ایک جو ہے فیکٹر اس کے اندر موجود ہے پھر ہے جی lack of information on operation of indirect marketing channels like merchant export houses یعنی اگر آپ کے پاس being a small business owner potential یا وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جن کے ذریعے آپ خود ایکسپورٹ کر سکیں تو ظاہر ہے آپ اس کو یا تو انڈائریکٹلی ایکسپورٹ کریں گے یا کسی ایکسپورٹ ہاؤس کے ذریعے یا مرچنٹ ہاؤس کے ذریعے آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ مرچنٹ ہاؤسز کی فائنینشیل پاور ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں مارکیٹنگ کی ان کی جو انفراسٹرکچر ہے ان کی جو ریلیشنشپ ہے مارکیٹ کے اندر ان کی جو ساخ ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے اس لیے یہ نسبتاً آسان ہوتا ہے کہ آپ اگر ڈائریکٹلی نہیں ایکسپورٹ کر سکتے یو یو شوڈ جوائن اور ٹیک اسٹینس فرام اے مرچینٹ ہاؤس اور اے ٹریڈنگ ہاؤس تو اس کے لئے بھی اویئرنیس کی جو کمی ہے یہ ایک فیکٹر ہے ایکسپورٹ کی کم ہونے میں ایس ایم ایس کی میں ارض کر رہا ہوں یا اسمال بزنس کی تو اس کے لیے uh, پھر بھی بات آ جاتی ہے کہ اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے مختلف uh, ادارے جو ہیں اس کے لیے اپنی, اپنی جگہ پہ بڑے جو ہے وہ مردمامن ہیں انفراسٹرکچر موجود ہے اسمارٹ سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ فائنینشیل ہیلپ ہے سمیڈا ہے ایکسپورٹ پروموشن بیورو ہے پھر مختلف گورنمنٹ کے سیلز ہیں جو ڈائریکٹلی خود اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہمارے چیمبر آف کامرسز ہیں ایسوسیشنز ہیں فیڈریشنز ہیں تو یہ ساری چیزیں لیکن ظاہر ہے ایک ٹائم فیکٹر ہے ایک وقت ہے ایک لرننگ پروسیس ہے ایک سفر کے لئے ایک روڈ ہے جس کو کور کرنے کے لئے ٹائم چاہیے وہ ایک سفر جاری رہنا چاہیے لیکن پازیٹو ریزلٹس کے ساتھ الحمدللہ یہ جاری ہے اور یہ جو ہم چھوٹی موٹی مٹل نیکس دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی دور ہو جائیں گی نیکس دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کیا ہے ایبسینس آف گائیڈنس آن بیسک مینجمنٹ ایشوز ریلوینٹ ایکسپورٹنگ فرمز یعنی جو بیسک آپ کے پرابلمس ہیں بیسک ایشوز ہیں مینجمنٹ کے کہ جی کیسے مینج کرنا ہے کسی بھی ایکسپورٹ ہاؤس کو اسمال بزنس کے اندر یا میڈیم بزنس کے اندر اس کے اوپر جو نالج ہے یعنی آپ کے پاس انکوائری آنی ہے اس انکوائری کے بعد آپ نے ریٹ کوٹ کرنے ہیں ریٹ کوٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی اسپیسیفکیشن کے مطابق سیمپلنگ کرنی ہے سیمپلنگ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کی پرائز طے کرنی ہے پرائز طے کرنے کے بعد آپ نے پھر یہ اندازہ لگانا ہے کہ کیا اس پرائز میں سی ایڈ ایف پرائز ہے سی آئی ایف پرائز ہے یا آپ کو ایف او بی پرائز جو ہے مل رہی ہے اس کی کیلکولیشنز میں آپ تھوڑا سا اگر غلطی کر جاتے ہیں تو دیٹ کوڈ بی گاڈ فار بیڈ اے نیگیٹو تھنگ فار یو انسٹیڈ آف ہیونگ ا پازیٹیو پروفیٹ تو یہ سارا حصہ ہے مینجمنٹ کا پھر اس کے فریڈ چارجز ہیں فریڈ چارجز کیلکولیشن ہے اس کی پھر کٹ آف ڈیٹس ہوتی ہیں شپس کی جی آپ کی فلاں تاریخ تک مال پہنچنا چاہیے اونر شپ پہ لوڈ نہیں ہوگا اگر آپ ایک شپ میں ایس کرتے ہیں تو اگلے شفٹ کے لیے ٹائم چاہیے جو نارملی ایل سی کے اندر نہیں ہوتا ایکسٹینشن نہیں ملتی بازوقات تو یہ ساری مینجیل جو اسکلز ہیں اس کا پارٹ جو ہے وہ اگین آ جاتا ہے پارٹ آف دا مینجمنٹ اور مینجمنٹ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو کنٹرول کر لیتی ہے تو ضرورت ہے کہ ایسی سکلز جو ہیں وہ اس مینجمنٹ کے اندر آئیں کہ وہ ان جو ڈیفیشنسیز کو یا ان کو ان جو, جو, جو سپیڈ بریکرز ہیں اس روڈ کے اوپر ان کو وہ کنکر کر سکیں اوورکم کر سکیں اور انشاءاللہ شاء جیسا کہ جیسے میں نے کی کہ اس کے سلسلے میں بھی آ, آ, جہاں پہ گیپ آ جاتا ہے وہاں پہ تو واقعی لمحہ فکریہ ضرور ہوتا ہے لیکن جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ ایک روڈ ہے جس کے اوپر سفر جاری ہے اس میں سپیڈ بریکر ضرور ہیں لیکن سپیڈ بریکر کو اوورکم کیا جا رہا ہے اور یہ جاری بساری سفر ہے اور جب سفر جاری رہتا ہے تو آپ منزل پہ ضرور پہنچتے ہیں پھر ہے ہی جی ایبسنس آف ساؤنڈ اسٹیپس دیٹ نیڈس ٹو بی ٹیکن ٹو اینٹر ایکسپورٹ فیلڈ کچھ ایسے uh, sound steps ہوتے ہیں جو آپ کو بڑے ضروری ہوتے ہیں انوائڈیبل ہوتے ہیں جب آپ ایکسپورٹ مارکیٹ میں جاتے ہیں ان کی اپشنس ہے وہ موجود نہیں وہ کیا ہے کوالٹی کنٹرول ہے آپ کا آپ کی جو بینکنگ چینلس کے ساتھ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہے آپ کی جو پیکجنگ کی نیڈس ہیں وہ ہے جیسے اگر آپ فروٹس کی کرتے ہیں تو اور پیکجنگ نیڈس ہیں آپ چاول کی بات کرتے ہیں تو اس کی پیکجنگ کی اور ریکوائرمنٹس ہیں اب ایڈیبلز کی بات کرتے ہیں تو اس کا اور مسائل ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پارٹ آف لرننگ ہے یہ ایک نالج ہے اسپیشلی ایکسپورٹ مارکیٹ اور ڈومیسٹک مارکیٹ میں بےتحاشا فرق ہے اسٹینڈرڈائزیشن کا پیکجنگ کا اور اس کی جو آمد و رفت ہے یعنی اس کی جو کیریج ہے اس کے جو کمیونیکیشن ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک لرننگ پروسیس ہے جس کو لرن کر کے اسپیشلی اس میں جو میں آس کروں گا وہ کوالٹی کنٹرول ہیں کہ کوالٹی کیا ہے کہ یو جسٹ ہیو ٹو میچ اگیمن اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے امپورٹر ہیں جن کو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ کو ایک کوالٹی کنٹرول کا اسٹینڈرڈ دیا ہے ریکوائرمنٹ دی ہیں یو ہیو ٹو میچ دیٹ تو اس کے لیے آپ کو بیسک اسکلس کی ضرورت ہے بیسک کوالٹی کنٹرول یونٹس کی ضرورت ہے مین پاور کی ضرورت ہے انسٹرومینٹس کی ضرورت ہے اور ایسی مشینری کی ضرورت ہے جو اس کوالٹی کے اوپر پورا ہو سکے فرض کیا کہ آپ کا اگر ایک کہتا ہے امپورٹر جو باہر بیٹھا ہوا ہے کہ جناب مجھے اس جو پیس آف جو ٹیکسٹائل ہے اس کے اوپر روٹری پرنٹنگ کے ساتھ جو ہے یہ لفظ لکھا ہونا چاہیے تو سنس یو ڈونٹ ہیو اٹ تو آپ کو ریسورسز تلاش کرنے پڑیں گے مارکیٹ میں جانا پڑے گا کہ کہاں سے میں یہ آسانی کے ساتھ کروا سکتا ہوں Being پے کیپ بینگ کیپنگ مائی سیلف کمپیٹیٹو اور اپنے آپ کو ریٹ کو لو رکھتے ہوئے تو یہ ایک چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہے ہینڈی کیپس ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جن کی لرننگ بڑی ضروری ہے اور وہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ پازیٹو جو ہے یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ یہ لرننگ الحمدللہ نئی نسل میں اسپیشلی جنہوں نے انہرٹ کیا ہے بزنس بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اس کی ڈفیوژن ہو رہی ہے اور الحمدللہ اس کے اچھے ریزلٹ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں پھر ہے جی ایس ایم ایز آر آفن انٹرسٹ اینڈ انپرپیئر ٹو اینٹر ایکسپورٹ فیلڈ سم ٹائم جو ایس ایم ہیں وہ بڑے انت, ان کی انٹرسٹ نہیں ہوتا دلچسپی نہیں ہوتی یا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں انٹر نہیں ہوتے ایکسپورٹ فیلڈ میں لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ ریزنز ہیں دیکھتے ہیں وہ ریزنز کیا ہیں اس میں لیک آف مارکیٹ انفارمیشن ہے کہ ان کو مارکیٹ کی نالج پوری نہیں ہوتی سیکنڈلی لیک آف انسٹوس ہے کہ بعض اوقات ان کو ڈومسٹک مارکیٹ میں زیادہ جام نظر آتا ہے بجائے اس کے کہ ایکسپورٹ مارکیٹ کے اندر وہ جائیں تو یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم زیادہ سیف ہیں سائیکلوجیکلی یا یہ سمجھ لیں آپ اگر پریکٹیکلی نہیں تو سائیکولوجیکلی بیکاز لوکل مارکیٹ میں ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے کریڈٹ ہے مٹیریل ہے اس کی ترسیل ہے چیزوں کی گاہ تک یا اس کے ہول سیلر تک یا دکاندار تک یا وینڈر تک تو سائیکلوجیکلی ایک امپریشن آ جاتا ہے جی کہ ایوری تھنگ از انڈر مائی کنٹرول ایک اس کا یہ تھوڑا سا ایک جو اسٹڈی کی گئی ہے اس میں یہ بھی بات آ گئی ہے کہ سائیکلوجیکلی جب وہ ایکسپورٹ کو سوچتے ہیں تو ذہن میں یہ آنا کہ جی یہ ایک سفر ہوگا جس میں ہماری چیزیں دوسرے ممالک میں جائیں گی یہ تھرو ویسلز جائیں گی اور یہ مشکل کام ہے وہاں سے ایل سی آئے گی ایل سی حالانکہ اٹس اے ویری سمپل اینڈ سیف میکنزم لیکن بہرحال تھوڑا سا جو اس کو جو ہے مینٹلی جو کچھ بیریئرز ہوتے ہیں ڈیو ٹو سو مینی فیکٹرس ان کو ہٹنے میں ٹائم لگتا ہے لرننگ پروسیس میں ٹائم لگتا ہے اور بعض لوگ ہم نے ایک ٹرم یوز کی تھی اگر آپ کو یاد ہو اپنے لیکچرز میں جس کو ہم نے کہا تھا ڈران اینٹرپنور یعنی کچھ لوگ اپنی پرانے اقدار کے ساتھ پرانی چیزوں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ ہیزیٹیشن محسوس ہوتی ہے نئی چیزوں کو ڈائجسٹ کرنے میں نئی چیزوں کو پرسیو کرنے میں کنسیو کرنے میں تو اس قسم کی جو ایک ٹریڈیشنل جو بزنس میں لوگ ہیں وہ افریڈ ہیں فوبیا سائیکولوجیکل فوبیا مور دین دا پریکٹیکل فوبیا جو آہستہ آہستہ چونکہ ایک بہت زیادہ اس میں انسینٹیو ہیں ایکسپورٹ میں کمی نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوکل مارکیٹ میں زیادہ انسینٹیو ہے تو ضرور ڈیل کریں بیکاز لوکل مارکیٹ بھی ہماری ہے سب کچھ ہے لیکن زہر ہے ایکسپورٹ کے سمرات زیادہ ہیں کیونکہ ہماری نیشنل اکانومی جو ہے اس کے لیے اس کی ضرورت بڑی ہے زر مبادلہ آتا ہے ہمارے ذرائع بڑھتے ہیں مواقع بڑھتے ہیں اس لیے یہ لرننگ جو ہے اس کا ہونا اس بیرئر کا سیکولوجیکل کا جو خوف ہے یا انسینٹو کا سوچنا کہ ڈومسٹک مارکیٹ میں زیادہ ہے ان کی اسٹڈی کریں ضرور کریں اور گورنمنٹ بار بار اس کے اوپر توجہ دے رہی ہے بار بار ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جناب ڈومسٹک نیڈز بھی آپ کی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ پوٹینشیل کو بڑھائیں اور خدا کا فضل ہے ہمارا گراف بہت ہی اچھا تیزی کے ساتھ ایکسپورٹس کا جو ہے وہ ہائر ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے پھر ہے جی لیک آف کریڈٹ لوکل مارکیٹ میں آپ کو کریڈٹ مل جاتا ہے بڑے آسانی کے ساتھ آپ جب جاتے ہیں تو آپ ادھار را مٹیریل بھی لے لیتے ہیں آپ ادھار فیول بھی لے لیتے ہیں اور جو بھی آپ کو چیزیں چاہیے آل دو یو ہیو ٹو پے انڈائریکٹلی ہیوی کاسٹ فار دیٹ جو کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بیکم دی برڈن آن دا پرائز آف یور سیلنگ جو پرائس کے اوپر وہ ایک برڈن بن جاتا ہے لیکن جب بظاہر ہے جب آپ نے کریڈٹ پہ مال بیچنا ہے تو ارینجمنٹس اگر آپ کو یاد ہو ہم نے میں پڑا تھا if you are selling on credit, you must buy on credit then. Because دونوں کو آپ کسی نہ کسی angle پہ آ match میچ تو کر سکیں یہی بات یہاں پہ جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے جب آپ بات کرتے ہیں export market اس میں کریڈٹ نہیں ہوتا اس میں آپ کو جو ہے بینکس البتہ بڑی اچھی فیسلٹیز دیتے ہیں اگر آپ کا ایل سی order سوری آرڈر ہے اور اس آرڈر کے اگینسٹ آپ جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو بہت اچھی جو فیسلٹیز ایڈوانس جو ہے اس ایل کے گیس مل جاتا ہے اور یہ ایک مور دین آف سائکلوجیکل میں سمجھتا ہوں پوائنٹ ہے رادر دین ا پریکٹیکل تو اس کو اوورکم کرنا کوئی ہمارے حضرات کے لیے مشکل نہیں ہے پھر جی لیک آف اسٹاف اینڈ آرگنائزیشن وہی میں نے جو گزارش کی تھی کہ جو مختلف ٹیکنیکل uh, لوگ ہیں ایچ آر کے جو سپورٹ کے بزنس کو سمجھتے ہیں کوالٹی کنٹرول کو سمجھتے ہیں اور جو میتھ سے واقف ہیں ان کی کمی ہے ظاہر ہے میں نے جیسے گزارش کی کہ نئے بچے جو نئے انہیرٹ کر رہے ہیں وہ خود بڑے ماشاءاللہ ذہین ہیں اور یہ ایک دفعہ صرف لرننگ پروسیس ہے اٹس ویری سمپل پروسیس اس کو جب سیکھیں گے بیچ میں آئیں گے پریکٹیکلی تو ساری چیزیں خود ہی آسان ہو جائیں گی اسپیشلی جبکہ آپ کی ہیلپ سپیڈا ہے آپ کی ہیلپ ای پی بی ہے اور بینکس میں اسپیشل سیلس ہیں جو ایس ایم ایز کو ڈیل کرتے ہیں پھر ہے جی ڈیفیکلٹیز انٹینگ ایکسپورٹ لائسنس ایکسپورٹ گارنٹیز اینڈ فارن ایکسچینج یہ پرانی باتیں ہیں الحمد للہ یہ ضرور ایک اکیڈمک ڈسکشن کے لئے اس کو رکھا گیا ہے لیکن آج ایکسپورٹ لائسنس بھی بڑا آسان ہے ون ونڈو آپریشن کر دی گئے ہیں آپ کی جو ڈاکومینٹیشن ہے بڑی آسان ہے یو جسٹ ہیو ٹو ہیو ممبر آف سم آرگنائزیشن آپ کی اپلیکیشن جب بینک کے تھرو جاتی ہے اٹس چیزوں کو بڑا آسان کر دیا گیا ہے اٹ یوز ٹو بی ڈیفیکلٹ بیکاز اتنی زیادہ وہ نہیں تھی اس وقت ایکسپورٹ آج کل الحمدللہ یہ چیزیں بڑی آسان ہو گئی ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم کہیں جی کہ یہ ایک, ایک واضح آبسٹیکل ہے یا ایک واضح ایک ہمارے لیے رکاوٹ ہے ٹو گو فارورڈ تو اس لیے یہ جیسے میں نے گزارش کی اکیڈیمک ڈسکشن کے لئے پوائنٹ ضرور ہے بٹ پریکٹیکلی اس طرح نہیں ہے ڈیولپمنٹ آف ایکسپورٹ کیپبلٹی کہ جی کس طرح سے ہم اس کیپبلٹی کو جو ہے بڑھا سکتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو زیادہ کر سکتے ہیں کیا کیا وہ اسٹیپس ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی ایکسپورٹس کی جو پوٹینشل ہے ایکسپورٹ کا ہمارا جو پار ہے اس کو ہم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک ہمارا جو سبجیکٹ ہے اس کو انشاءاللہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جی اس میں ہمارے پاس موجودہ ریسورسز کیا ہیں اور کیا کیا ریسورسز ہمیں ایڈ کرنے پڑیں گی اور کیا کیا ریسورسز ایڈ کر رہی ہے گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر اپنے اپنے لیول پہ تو بیسیکلی ہم پھر ایک ریزلٹ پہ پہنچ جائیں گے جو ہمیں کنکلوژن بتائے گا اس ساری ڈسکشن کا میں نے جیسے گزارش کی تھی شروع میں جی کہ ہم نے جو یہ ساری ڈسکشن کی ہے ایکسپورٹ کی یا کر رہے ہیں یہ ایک سینیرو کریئٹ کرنے کے لیے ہے کہ ایس ایم ایز کو گلوبلائزیشن کے اندر جب مینٹر ہونا ہے تو نئے چیلنجز کو کس طرح سے فیس کرنا ہے اس کی کیا ریپریکشنز ہیں اور کیا کیا ہمیں اقتدامات اس کے لئے ہم لے چکے ہیں یا کیا کیا پاسبلی ہم لے سکتے ہیں اور کیا ریئیکشن ہوگا ڈائریکٹلی اور ان ڈائریکٹلی ہمارے ایس ایم پہ ان حالات کا تو یہ تو بیسیکلی ایکسٹیکٹ ہے ہماری جو اوور آل پکچر کا ہم اپنے جو بیسک اسٹرکچر تھا اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کافی حد تک ہم نے یہ بھی ہے اب ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے جی کہ کس طرح سے ہم نے ان پٹس دینی ہے بیسیکلی جو اس کا مقصد ہے میں نے جیسے گزارش کی وہ آپ کو تیار کرنا ہے ٹو ٹیچ یو سم تھنگ اباؤٹ گلوبلائزیشن یہ اس کی بیسیکلی فنڈامینٹلز uh, ہیں اس کے بیسز ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں تو uh, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاء uh, جو ہم اپنے اگلے لیکچر ہیں ان میں uh, یہ ایک پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ میرے سٹوڈنٹس اس قابل ہوں گے کہ وہ یہ اسیوم کر سکیں یا کنکلوڈ کر سکیں کہ جی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور گلوبلائزیشن کے ساتھ ہمارا ریلیشن جو ہے اس کا بیہیویئر کیا ہوگا تو سٹوڈنٹس یہ تو ہمارا بیسیکلی ایک تائرانہ یا ایک جنرل سا جائزہ تھا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نے یہیں سے گفتگو شروع کرنی ہے ہم نے ڈیولپمنٹ پڑھنی ہے ایکسپورٹ کی اور اس کے بعد پھر ہم نے جیسے گزارش کی گلوبلائزیشن پہ آنا ہے ان ڈیٹیل اس کی آپ کو ڈیٹیلز بتانی ہیں اس کے جو ہے وہ ساری آپ کو انٹروڈکشن بتانا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ لیٹسٹ سچویشن کے ساتھ جو ہے وہ بہرابر ہو سکیں آگاہ ہو سکیں مجھے امید ہے یہ لیکچر آپ کے لیے کچھ نہ کچھ جو منفرد کا باعث بنا ہوگا آپ کی نالج میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا اس کو مزید پڑھیے ریفرنس بکس پڑھیے آپ کے ہینڈ آوٹس میں دی گئی ہیں کوئی مشکل پیش ہو ہمیں لکھئے ہم حاضر ہیں آپ کی ہیلپ کے لیے آپ کو مدد فراہم کرنے کے لیے وہ لینگویج بیرئر آپ محسوس کریں اوپنلی ہمیں لکھیں کہیں پہ کمیونیکیشن گیپ آپ محسوس کریں اوپنلی لکھیں اپنا خیال رکھیے وی آر گڈ اسٹوڈینٹس اپنے گھر کا خیال رکھئے اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں